اور وہ جو آمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کن نہر رواں ہمیشہ ان میں رہے اپنی رب کے حکم سے اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے